دین اسلام کے جو محاسن ہیں خوبیاں اور برکات ہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام دعا کا انعام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو اور دعا کے ذریعے جو بھی خیر چاہو مجھ سے لے لو اور حاصل کر لو اللہ رب العزت ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں بقول ایک شاعر کے اللہ یقہ انت ترکت سوال ہو وبن اعظم حیم یوس القدب انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے اگر مانگو گے تو وہ ناراض ہوں گے اور اللہ تعالی کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے اگر نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا انسانوں سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنا زیادہ وہ ناخوش اور ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنا ہی وہ خوش اور راضی ہو گا اللہ تعالیٰ سے اگر نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہو گا اور اس کو چھوڑ کر کسی غیر سے مانگو گے تو ایسا ناراض ہوگا کہ روز قیامت تمہیں مشرق قرار دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا یہ دعا اللہ تعالی سے سوال یقیناً ایک عظیم و شان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت یہ دعا کیا ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار و اعتراف ہے دعا کی دو قسمیں ہیں ایک دعا عبادت اور ایک دعا طلب جتنی بھی عبادات ہیں نماز ہے حج ہے روزہ ہے زکوات ہے یہ سب دعا عبادت کہلاتی ہیں اور دعا طلب اللہ تعالیٰ سے مانگنا گراہوں کی بخشش مانگنا اعمال کی توفیق مانگنا جنت مانگنا اس کے رضا مانگنا جو چاہے مانگیں دنیا کی خیرات آخرت کی خیرات یہ سب دعائے مسئلہ یہ دعائے طلب کہلاتی ہیں اور یہ توحید کی اساس ہے جس کا معنی پورا دین دعا کا دین ہے نبی نبیر اسلام کی حدیث ہے اب دعا ہونے کہ دعا ہی عین عبادت ہے اور عین توحید ہے اگر دعا میں توحید کا عقیدہ شامل ہو جائے معنی دعا کرنے والا اللہ تعالی کی توحید کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہو اس کی توحید کو ماننے والا ہو پہچاننے والا ہو تو یہ ایک ایسی معرفت ہے جو دعا کی قبولیت کو یقینی بنائے گی جس بندے کو توحید کی معرفت نہ ہو یا توحید کا ادراک نہ ہو اس کا دعائیں کرنا بے فائدہ ہے یہ توحید کے ادراک کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ توحید کی معرفت رکھتا ہے اور توحید کی کا ادراک رکھتا ہے شدت کے ساتھ وہ اسی شدت کے ساتھ شرک سے بیدار ہو اس کی دعا اور جلدی قبول ہوگی دعا اور دعا کی حساس توحید کا ادراک اور دوسری بنیاد اسی شدت اور سختی کے ساتھ شرک سے بیزاری اور شرک سے نفرت عداوت شرک سے برات جتنی شدت کے ساتھ ہوگی اتنا اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی امام اہل وسلم امام احمد بن حمب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ایوجر الرجل علی بغض من خالف سنت رسول رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو سنت ہے سنت پر عمل کا اجر ہے لیکن ایک شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا بغض اور اس سے نفرت اگر موجود ہو تو اس کا بھی اجر ہے ان سنت پر عمل کا اجر تو ہے لیکن جو سنت کی مخالفت کرتا ہے اس کا بغض اگر سینے میں جمع ہو جائے نفرت اگر قائم ہو جائے اس کا بھی ثواب ہے فرمایا کہ ای و اللہ ہی ہاں ہاں اللہ کی قسم اس کا بھی اجر ہے اس نقطے کو پہچاننا بہت ضروری ہے ایک اجر ہے توحید کی محبت کا توحید کے ادراک اور اعتراف کا دوسرا اجر ہے شرک سے بیزاری کا اور یہ دونوں کیفیت ہیں بندے کے اندر موجود ہو جس قدر توحید کی معرفت ہوگی اور توحید کی پختگی ہوگی اسی قدر دعاؤں کی قبولیت اور فضیلت بڑھتی جائے گی لیکن صحیح بخاری میں ایک دعا موجود ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں استغفر اللہ یسخر اللہ اللہ لا الہ الا الخی القیوم و اتوب و استغفر استخل اللہ ربی من کل ذنب و اتھوب و جتنے بھی استفار کے کلیمات ہیں ان سب کا سردار وہ دعا ہے کافی طویل ہے تین چار لائنوں کی دعا ہے وہ اور اس میں استفار جو ہے وہ ایک ہی جملے میں ہے اللہ فر لی یا اللہ مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے اس سے قبل اور اس کے بعد کیا ہے وہ سن لیجیے اللہ انت ربی یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے یہ انت ربی کا معنی تو ہی میرا رب ہے یہ عربی گرامر ہے اس کے اعتبار سے مفتدا خبر اور دونوں معرفہ ہیں تو جو دونوں اجزاء کی تعریف جو ہے وہ کلام میں حسر پیدا کرتی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تو میرا رب ہے اس کا معنی تو ہی میرا رب ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں آگے لا اللہ الا انت سوا کوئی معبود حق نہیں ہے صرف تو ہی حق اور سچا معبود ہے کافی معمود بنائے گئے صدیوں سے بنائے جا رہے ہیں آج بھی بنائے جا رہے ہیں قیامت تک بنائے جائیں گے وہ سارے کے سارے باطل جھوٹے اور کزاب ہیں خلف تھا نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن استغفار کہاں ہے یہاں نہیں تو مجھے پیدا کیا آنا اب یہ بھی ایک اعتراف ہے میں تیرا بندہ ہوں تیرا نوکر ہوں چاکر ہوں وہ آنا اللہ وفاد کا اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اس کے نتیجے میں تیرے وعدے پر قائم ہوں اس عہد کی ایک تصویر یہ ہے جب اندار عزت نے عالمی ارواح میں تمام ارواح بنی آدم سے عہد لیا تھا ادست مرویہ کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور سب نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں تو ہمارا رب اس آہد پر قائم ہے یہ ساری توحید کی باتیں ابو اولا کا بلٹ ماتے کا دہی اور میں اقرار کرتا ہوں جتنی بھی نعمتیں مجھے میسر ہیں حاصل ہیں وہ ساری تیری طرف سے ہیں کوئی درگاہ کوئی زندہ مردہ کچھ نہیں دے سکتا ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں یہ ہر نعمت تیری طرف سے ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں ابو بزم بھی اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں بڑے گناہ کر رکھے ہیں بڑی ماسی تھے سرزد ہوئی مجھ سے قدم قدم پر پاپ کما رکھے ہیں سب پھر لی بس مجھے بخش دے مجھے معاف کر یہ استغفار چھوٹا تھا ایک جملہ استغفار کا آگے استغفار کا کلمہ نہ پیچھے استغفار کا کلمہ ہے اور اس کو سید الشتفار کہا گیا آخری جملہ ف انحقن یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے صرف تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور گناہوں کو بخشنے کی قدرت تیرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے بندے سے گناہ ہو جائے اور بندہ توبہ شروع کر دے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو ادن بسمبن گناہ کیا ہے ولیم اور اسے معلوم میں اندو رپن یا پھرو کہ اس گناہ کو صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے دیکھو کیسے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے توبہ کر رہا ہے اور اللہ پر حضرت فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کو معاف کر دیتے یا وہی اقرار ہے دوبارہ گناہ ہو گیا پھر بندہ توبہ شروع کر دیتا اللہ تعالی پھر فرماتا ہے دیکھو بندے نے وہی گناہ دوبارہ کر لیا اب دوبارہ معافی مانگ رہا ہے اسے اس بات کا علم ہے کہ دوبارہ بھی اللہ ہی معاف کرے گا چلو ہم نے معاف کر دیا تیسری بار پھر وہی گناہ ہو گیا پھر رو رہے تجرب کر رہے معافی مانگ رہے اب کی بار اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بندے کو معاف کر دیا اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دی کیونکہ بندے کا من واضح ہو چکا ہے کہ گناہ تو اس سے ہوگا مگر یہ گناہ کرتے ہی توبہ کر لیتے اس کا من جب بھی گناہ کرے گا توبہ کر لے گا اور توبہ جو ہے وہ گناہ کی معافی کی نوید ہے نبیر اسلام کی حدیثت طائبی کمل لا دمبلہ ہوں جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس نے گنا کیا ہی نہ بالکل پاک صاف تو صحیح بخاری کی یہ دعا جو سید الاستغفار ہے سارے استغفاروں کی سردار ہے حالانکہ استغفار کا ایک چھوٹا تھا جملہ تھا پھر لی مجھے معاف کرنا نہ اس سے قبل استغفار کی بات نہ استفاق استفار کی بات لیکن اس سے قبل رپاج جو بھی جملے ہیں وہ توحید کا مرقع ہے اللہ تعالی کی جناب نے اس کی توحید کے واسطے پیش کیے گئے توحید کے وسیلے پیش کیے گئے بندہ اپنے ادارک اپنے عقیدے اور اپنی معرفت کے واسطے پیش کر رہے ہیں وقت وسیلہ اللہ تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو وسیلے کا مانا وہ عمل جو اللہ کے قرم کا باعث ہے یہ وسیلے کی تفسیر ہے لوگ غلطی کھا بیٹھے کہ وسیلے کا مانا عمل نہیں ہے اللہ کا قرب اشتہار کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے کسی قریبی کو لے آؤ کھلا رسول کا واسطہ خلا ولی کا واسطہ جو کہ بدت شخصی وسیلہ بدت اور اعمال میں سب سے قوی عمل جو اللہ کے قرب کا باعث ہے وہ اس کی توحید ہے سید الاستغفار سارے استغفار کے کلمات کا سردار حالانکہ استغفار کا چھوٹا تھا جملہ ہے مگر قبل اور بعد وہ توحید کے جملے ہیں وہ عقیدہ توحید پوری شتو مت سے مجبور ہے اور یہی در حقیقت گناہوں کی بخشش کی بنیاد بنتی تو ایک تو ہے دعا یہ توحید ہے اور ایک دعا میں اللہ تعالی کو اس کی صفات کا اس کی توحید کا وسیلہ پیش کرنا واسطہ پیش کرنا توحید در توحید یہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی اب خلاصہ کا یہ ہے کہ بندہ عقیدہ توحید پر قائم ہے توحید کی محبت اس کے دل میں موجود ہے جس قوت کے ساتھ توحید کی محبت ہے اسی قوت کے ساتھ شرک سے بیزاری بھی ہے اور اللہ سے مانگ رہے اور ماننے کے دوران بھی اللہ تعالی کی جناب میں مختلف طریقوں سے اس کی توحید کے وسیلے پیش کر توحید ہی توحید یہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی اس لیے کتاب و سنت میں جہاں بھی دعا کا ذکر ہے قبولیت کا بھی ساتھ ہی ذکر اگر دعا ان آزاد اور شرائط کے ساتھ وہ دوڑو نہیں استشب لگ. مجھے پگارو مجھ سے دعائیں کر لو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا دعا اور ساتھ ہی استجابت سات ہی قبولیت وہ ادا سال اکے بعد یہ امی فنی قریب عجیب و تعابت میرے بندوں کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں جب بھی مجھے پکاریں کے دعائیں کریں گے میں دعائیں قبول کر لوں گا نبیر اسلام نے ایک صحابی سے کیا کہا سن تو ادا سوال کر مان تجھے عطا کیا جائے یعنی سوال کے ساتھ ہی عطا ہے یہ سوال کیسا ہے یہ دعا کیسی ہے جو عقیدہ توحید میں ڈوبی ہوئی ہو بندہ موحد ہو اللہ کی توحید کا ادراک ہو اسی شبد و مت کے ساتھ شرک سے متنفر اور بیزار ہو اور پھر دعا کرے جو کہ این توحید ہے اور اپنی دعا میں بھی انو اقسام کی توحید شامل کر لے جس کے واسطے اللہ کی جناب میں پیش کرے یہ دعا تو عین توحید کا مرکب بن گئی یقیناً قبول ہوگی یہ بندہ اللہ کا مقرب ہے یہ ایک ایسا عمل اختیار کر چکا جو اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا باعث ہے سورہ عالم رنگ اس کا آخر رکوع آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ چند آیات جس میں دعا کی دعا کا ادب دیکھیے اور دعا کے قوائد دیکھیے اللہ کے حضور دعا سے قبل وسیلے اور واسطے پیش کیے جا رہے ہیں ربنا اننا سمعنا سمینا منادین یونادین ایمان اے اللہ ہم نے تیرے منادی کو سنا جو ایمان اپنی توحید کی ندائیں دے رہا ہے ایمان لے لو اور ایمان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہم نے تیرے منادی کو سنا منادی کو سننے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک براہ راست سننے والے یہ صحابہ کرام رام جن کو صحبت کا شرف حاصل ہو گیا صحابیت کا وہ درجہ مل گیا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے جن آنکھوں نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا انہیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکی براہ راست سننے والے قبول کرنے والے ایمان لانے والے دوسرا اس مرادی کو سننے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نہیں بلکہ دل واسطہ سنا جن کے پاس قرآن پہنچا نبی احضان کی حدیث پہنچی اور یہ ایمان لے آئے صحابہ دیکھ کر ایمان لائے یہ بن دیکھے ایمان لائے کہ پیارے بن محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن قبل اپنی امت کو الوداع کا زندوں اور مردوں کو فوج شدگان کو فوج دان کو الوداع کہنے کے لیے آپ جبل احد کی طرف گئے جہاں شوہدائے احد کا قبرستان تھا ان پر جا کے آپ نے دعائیں مانگی یہ الفداع تھا سوشتگان کا واپس لوٹے اور مسجد نبے ممبر پر بیٹھے اور صحابہ کو خطبہ دیا واض فرمایا یہ الفداع کہا زندہ لوگوں کو دم سے اترنے لگے فرمایا کہ اشتقنا اللہ اصحابنا ہے اخواننا ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے دل میں خواہش آ رہی ہے کہ مجھے میرے بھائی ملنے صحابہ نے کہا السنا اقوان ہم آپ کے بھائی ہیں نا فرمایا کہ نہیں انتم صحافی تم میرے صحابی ہے تم میرے دوست ہو تمہیں صحابیت کا شرف ہے کہ بھارت ایمان مجھے دیکھنے والا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے مجھے دیکھا نہیں مگر ایمان لائیں گے ان کے دل میری محبت سے لبریز ہوں گے میری محبت سے سرشار ہوں گے تو یہ ہے منادی کو سننے والے وہ لوگ جو براہ راس نہیں سن سکے لیکن دل واسطہ ان تک پیغام پہنچائے امت کے صالحین کے ذریعے اور قرآن و حدیث کے ذریعے اور وہ سن کر ایمان لے آئے ربنا اننا سمعنا منادین یونادین ایمان ہم نے تیرے منادی کو سنا یہ منادی محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونا جو ندا کر رہا تھا ایمان کی کہ ایمان لے لو اوناس کو اللہ کی توحیر کا اقرار کر لو کلمہ پڑھ لو لا اللہ پڑھ لو کہ چرا بنا دی یہ ندا ہم تک پہنچی اور ہم ایمان لے آئے یہ ایک وسیلہ اللہ کو پیش کیا جائے دعا سے قبل کیا وسیلہ کہ ہم صرف تیرے منادی کو سننے والے ہیں یہ قوم برادری باپ دادا خاندان قبیلہ مشائق نہیں بالکل نہیں ہم ان کو نہیں سنتے ان کی وہ بات سنیں گے جس کی موافقت اور تائید تیرا منادی فرما دے تو پھر وہ منادی ہی کی بات ہوگی وہ ان کی بات نہیں ہوگی وہ شریعت ہی کی بات ہوگی یا اللہ دعا مانگنے سے قبل یہ وسیلہ تیرے حضور پیش کر رہے ہیں تیری جناب میں یہ واسطہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف تیرے منادی کو سننے والے ہیں اور وہ منادی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو نہیں بڑا عظیم وسیلہ ہے یہ بڑا عظیم واسطہ ہے اچھا اس مرادی کی ندا کیا تھی انعام ہوئے ربے کو اپنے ربر ایمان لے لو رب کو مان لو اور رب کو ماننے کا سر فیص نقطہ رب سہارا کی توحید کریں باقی باتیں بات کی مانا تیرے منادی کی ندا توحید خالص کی تھی فامنا ہم نے اس ندا کو قبول کر لی ایمان لے یہ دوسرا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے دوسرا راستہ ایک خالص تیرے منادی تیرے حبیب کو سننا اور دوسرا خالص تیری توحید کو قبول کر لینا کہ دو واستے پیش کر کے آگے پانچ چیزوں کا سوال ہے اللہ تعالی کیوں نہ قبول کرے گا پانچ ہماری خواہشات ہیں پانچ سوال ہیں سب فر لنا جنوب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو کہ تمام مطالب میں سب سے بڑا مطلب اور مقصد ہے اس سے بڑا مقصد کوئی بھی نہیں جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو گناہوں سے بات صاف ہو جائے وہ کب پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری برائیوں کو مٹا دیں کچھ علماء نے فرق کیا ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے ساتھ سخت گر لانا کبیرہ گناہ فرنا سی آنا صغیرہ گناہ کیونکہ صغیرہ گناہ بھی مہلک ہو سکتے ہیں اندر جیوال اب پہاڑ بنتے ہیں کینکڑیاں مل کر تو کینکڑیاں گویا صغیرہ گناہ ہیں اگر زیادہ جمع ہو جائے تو پھر یہ گناہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں بڑے گناہ بھی معاف کر دے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے اللہ کے پیارے پہ ہر بڑے چھوٹے گناہ کی بخش طلب کیا کرتے تھے گتہ ہو وہ ہو یا اللہ میرے باریک گناہ بھی معاف کر دے اور موٹے گناہ بھی معاف کر دے سگیرہ ہو وہ صغیرہ ہو, و ہو صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے اور کبیرہ گناہ بھی معاف کر, کر دے یہ دو مسیحی اللہ کی جناب میں پیش کر کے یہ طلب آگے کے ظاہر کی جا رہی ہے کہ کبیرا صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دے اور تیسری طرح کیا ہے وہ تبسا نامل ابرار یا نا جب موت ہے تو ہمیں اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما دینا الحدنان سال عین خود قرآن نے تصویر کی ہے ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا ابرار کیسا ہے ابرار کیا ہے ابرار بر کی جمع ہے اور بر وہ شخص اللہ کی فی طاعت اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل رہے اور موجود رہے اطاعت سے باہر نہ نکلے وہ ابرار میں سے اب نمازی اطاعت میں داخل ہے یا خارج ہے اطاعت میں داخل ہے نمازی بندہ ابرار میں سے لیکن وہ نمازی جس کی نماز رسول اللہ کی اطلاع سے خارج ہے اس کو ابرار مانو گے وہ اطلاع سے خارج ہو چکا نماز تو پڑھ مگر وہ نماز محمدی نماز نہیں ہے اللہ کے پیارے پمبر کی نماز نہیں ہے باپ دادا کی نماز ہے وہ قوم برادری کی نماز ہے ذاتی پیر اور مرشد کی نماز ہے اور اللہ تعالی نے ان میں سے کسی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا عطی الرسول کہا ہے عطی الاباب اور نہیں کہا عطی پیر نہیں کہا عطی القوم نہیں کہا عطی القبیلہ نہیں کہا عطی الرسول کہا ہے تو بے نمازی کے مقابلے میں نمازی ہے بے نمازی ہتات سے خارج ہے اور نمازی اطاعت میں داخل ہے اور پھر نماز میں سنت رسول کی اتباع اور سنت رسول کی مخالفت وہ نمازی ابرار میں سے ہے جس کی نماز نبی الاسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے اور جو نمازی اس کی نماز پر پیارے پیغمبر کی سنت کی چھاپ کا ہو بلکہ قوم برادری کا رنگ ہو وہ ابرار میں سے نہیں ہے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے چاہے وہ تحجد کا اہتمام کرنے والا ہو فرائض پڑھنے والا ہو سنت ادا کرنے والا ہو نمازل کے ڈھیر لگا دینے والا ہو مگر ان نمازوں پر اگر پیارے پیغمبر کی سنت کی چھاپ نہیں تو یہ بندہ ابرار میں شامل نہیں یہ فاسق اور فاجر ہے یہ دعا بڑی مانا خیزانہ مالا ابرار کہ یا اللہ ہمیں موت کے بعد ابرار میں شامل فرما لینا ان بندوں میں جو ہر حال میں تیری اطاعت میں داخل رہے اور تیری اطاعت میں موجود رہے یہ تین دعائیں تین طلبات یہ تین سوال اللہ رب العزت سے اتنے سارے وسیلے اور واسطے پیش کرنے کے بعد چوتھی طلب یہ ہے کہ راہل عالمین جب قیامت قائم ہو تو ہمیں رسوانا کی جو آدھی نا ماں باغ اللہ رسولی کی چوتھی دورہ کہ اللہ رسو نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے ہمارے ساتھ جو جو وعدے فرما رکھے ہیں وہ سارے ہم کو عطا فرما دے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے جو جو وعدے فرما رکھے ہیں چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ نبی کی حدیث میں ہو وہ سارے ہمیں عطا فرما دیں کوئی خیر باقی بچی اور پانچویں طلب یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے کیونکہ قیامت کے دن یہ رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے آج اگر رسوائی ہوگی تو ایک محدود دنیا کے سامنے لیکن قیامت کے دن حوت آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک سارے انسان جمع ہوں گے نبیوں کی امتیں اکٹھی ہوں گی جن بھی ہوں گے فرشتے بھی ہوں گے اور ان سب کے سامنے اگر ہمارے گناہوں کی لسٹ کھل گئی تو بڑی رسوائی ہوگی یا اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچا لیں بلا دکھ دینا یومل قیامت قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے رسوائی سے بچا لیں یہ دو ایسے ہیں ان کو یاد کرنا ضروری ہے ان کو سامنے رکھ کر دعا کا ادب سیکھو اور قبول یہ دے دعا کے قواعد معلوم کرو کہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی کن قواعد پر چل کر قبول ہوں گی اللہ تعالی کی جناب میں دو وسیلے دو واسطے پیش کیے گئے تو ان واستوں پر عمل پیرا ہونا بھی تو ضروری ہے نا اس منادی کی اجاعت کا جذبہ نہ ہو اور قوم برادری کی پیروی بھی کا جذبہ ہو تو یہ دعا ایک بار نہیں ایک کروڑ بار پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں انعام میں رب دیکھو رب کی توحید پر ایمان نہ ہو توحید کا ادراک نہ ہو یہ دعا لاکھوں بار پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں جو واسطے پیش کر رہے ہو ان دونوں واستوں کو اپنے عقیدے میں شامل کرو ایک معرفت ادراک کے ساتھ جہل کے ساتھ نہیں لوگوں کو دیکھا دیکھا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے شر صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ دل کی سچائی کو جاننے والا ہے اور وہ سچائی ہی کام آئے گی کہ کون سچے دل سے اس منادی کی اتباع کر رہا ہے اور کون سچے دل سے اپنے رب کی توحید کو مان رہا ہے پھر یہ واسطے پیش کرو مثبت ذہنیت ہو جو اللہ کا سچا رسول ہے جو واجب تارا ہے اور اللہ رب العزت پر ایمان اور اس کی توحید کا فهم انتہائی ضروری ہے اور پھر اس کے جو مقابل دو حقیقتیں ہیں کہ جو لوگ اطاعت نہیں کرتے سنت کو نہیں اپناتے وہ قابل نفرت ہیں اور جو لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے وہ بھی بغض اور نفرت کے قابل ہیں جب یہ ساری حقیقتیں جمع ہو گئی اور دعا سے قبل اللہ کے حضور یہ دو وسیع رکھ دیے گئے اب جو چاہو مانگو اللہ قبول کرے گا یہ دو آیتیں یاد کر لیں گے عالمران کی آخر رکوع کی آیتیں ہیں اور جو دو سوال کیے گئے ہیں یہ پانچ سوال ان میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور ساری خیرات جمع ہو چکی دعا کا ادب بھی آئے گا عقیدے کی صحت بھی ہوگی اور جو مظاہر خات ہیں وہ بھی واضح ہوں گے اور جو پانچ عجیب عظیم الشان سوال ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے حاصل ہوں گے پیارے پیغمبر کی جتنی دعائیں ہیں خطب سنت بھری پڑی ہے کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے اسمو صفات کے علم سے خالی نہیں حتیہ کہ جانوروں کو اس بات کا ادراک تھا سلیمان علیہ السلام کے دور کی چونٹی اس کی دعا اللہ خلق من امن خلق ولی سب, سب یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور تو ہمارا خالق ہے اللہ کے حضور اس کے خالق ہونے کا واسطہ اس کے خالق ہونے کا وسیلہ یہ چیونٹی پیش کر رہی ایک انسان پتہ نہیں کس کس کو خالق مانتا ایک انسان کا خیزہ عجیب ہے اس پہ مشکل آ جائے تو کتنے اس کے مشکل گشاہ ہیں کتنے اس کے حاجت روا ہیں چھ من کا سر اس کے پاس موجود ہے جس کے اندر دماغ نامی چیز بھی ہوگی لیکن چونٹی ننا سا سر اندر دماغ ہے یا نہیں مگر یہ ادراک موجود ہے کہ مجھ پر جب بھی مشکل آئے گی اس مشکل کو حل کرنے والا اس کا اضالہ کرنے والا زمین میں تفن نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر ہے نبی علیہ رسل حدیث میں دعا کرتے ہوئے اس چیونٹی کی حیدائی بیان کی فرا نم لطن مستل میں لذا رہا رافیتم کہ سلیمان علیہ السلام نے چیوٹی دیکھی اپنی پشت کے بعد لیٹی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے تھے تو انسان پر جس پر مشکل آ جائے تو وہ زمین پر چوک کر زمین والوں سے دعائیں کرتا ہے اس مردہ شخص ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا اپنے ہاتھوں سے منو مٹی اس پر ڈالی اور اب تو ہمارا مشکل گشا بن گیا بنا جہاں شرک ہو وہاں اصل نامی چیز ہو سکتی ہے مشکل گشا اللہ عزت ہے اس چونٹی کے ادراک میں یہ عقیدہ شامل تھا کہ اللہ خالق ہے اللہ ہی مشکل کو حل کرنے والا ہے اور اللہ نے ایسی مشکل حل کی سلیمان علیہ السلام لا لشکر سمیت دعا کرنے آئے تھے چونٹی کی دعا سن لی اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی رما کے ارج ہوں لقت سقی تم بتا بد خیر فورن لوٹو موسلادھار بارش ہونے والی ہے اپنے گھروں کو پہنچو تم سے خبر چونٹی دعا کر چکی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے پوری دنیا کو پیاس سے اور بربادی سے بچا لیا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی صرف انسانوں پر ہی نہیں جنوں پر درندوں پر پرندوں پر چرندوں پر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اور پوری خلق کو تباہی سے بچا لیا اس یوٹی کی دعا کو قبول کر کے کتنا عظیم اور کتنا عظیم وسیلہ ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کیا اللہ کو کیسی یہ دعا پسند آ گئی چونٹی کا ذکر بھی محفوظ رکھا اس کی حالت بھی محفوظ رکھی اس کی ٹانگوں کا ذکر بھی محفوظ رکھا اس کی پشت کا ذکر بھی محفوظ رکھا اس کی دعا کے کرے بھی محفوظ رکھے ان لوگوں کو جگانے کے لیے دنجوڑنے کے لیے جن کے پاس من و عقل موجود ہے مگر بالکل اس سے کام نہیں لیتے سوچو بچار نہیں ہے اور شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں یہی لوگ ادھر حقیقت اس دنیا میں نہوستوں کو پیدا کرنے والے اور سیاہیوں کو پیدا کرنے والے یہ پاکستان جو اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا آج بچہ بچہ مقروض ہے اور آج انتہائی پیشیدہ حالات ہیں داخلی سور موجود ہیں بابری سازشیں موجود ہیں اور یہ پاکستان ہر طرف سے کھیرا ہوا ہے پریشانیوں میں سبب ایک ہی ہو سکتا ہے یہ قدم قدم پر شرک کی کلاس تھے اور شرک کی نحوس دیں کتاب و سنت کے دلائل اگر اثر انداز نہیں ہوتے تو آؤ اس چونٹی سے سیکھ لو اور چونٹی کی شاگردی اختیار کر لو کیا اس کا عقیدہ تھا کیا اس کی سوچ تھی کیا اس کی دعا تھی اور کیا اس دعا کی تاثیر تھی کیسا اللہ کو پسند آ گئی اور کس طرح اللہ نے قبول کر لی اور ایک چونٹی کی دعا سے اللہ تعالی نے پوری کائنات کو تباہ ہونے سے بچا لیا گفتگو بھی جاری ہے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اللہ عقیدہ کا فہم ادا فرما دے اللہ رب العزت اس عظیم نعمت سے دعا کی نعمت سے كما حق ہوں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دا فرما دے اقول کو لا بستر اللہ علیم باہر الحمد العالمين